اور یہ ثابت کی کہ کثرت کے ساتھ ہزاروں حدیثیں ایسی موجود ہے جو امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہے امام مسلم کے شرط پر پوری اترتی ہے لیکن باوجود اس کے امام بخاری یا امام مسلم نے ان کو اپنی کتاب کے اندر نقل نہیں کیا اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واقعات صحیح بخاری کے اندر احادیث صحیح ہے صحیح مسلم کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہ صحیح ہے امت کی ویس اکثر علماء کی نزدیک لیکن باوجود اس کے کثرت کے ساتھ ایسی حدیثیں ہیں جو بخاری یا مسلم میں نہیں لیکن ان کتابوں کے اندر نہ ہونے کے باوجود وہ احادیث اپنے مقام پر صحیح ہے اور وہ امت کی نزدیک قابل اعتماد ہے امت کی نزدیک وہ معمول بہا ہے ان احادیث پر امت کی نزدیک عمل ہے امام مالک رحمۃ اللہ کے معطا کے متعلق امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے معتا مالک سے صحیح تر کتاب کوئی موجود نہیں امام محمد ابن الحسن شہباری رحمۃ اللہ کی معطا جو ہے جسے معتا امام محمد کہتے ہیں وہ بھی معتا امام مالک ہی کی ایک روایت ہے اس کا بھی یہی مقام ہے واقعت آسمان کے نیچے اس سے صحیح تر کتاب اور کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاثار ہے امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ کی کتاب الاثار ہے اور یہ وہ لوگ ہے کہ جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دو واسطے یا تین واسطے سے ان کی صد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یہ ان کی اسانیب کے اندر وہی لوگ ہیں جو خیر القرون کے اندر واقع ہیں جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ خیر القرون کرنی سمََََََََََ البین سمََََََََََ البینہ تین زمانے سے اس کے بعد فرمایا کہ پھر سمف القضم پھر اس کے بعد جوڑ عام ہوگا گوا امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے مساجد کے اندر جتنی حدیثیں ہیں امام ابو یوسف کے کتاب الاثار کے اندر امام محمد کی کتاب الاثار کے اندر اور اسی طرح امام محمد ابد الحسن شیبانی کی کے معطا کے اندر امام مالک کے معطا کے اندر اور اس قسم کی کتب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں جو دو دو واسطوں سے یا تین واسطوں سے اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ حدیث وہ صحیح ہے اور وہ کتب جو ہے ان, ان, ان کا مقام بھی یہی ہے کہ جو مقام ویت سہا کا مقام ہے امت کے اندر جس اسباب کے بنا پر صحیح بخاری کو مقبولیت حاصل ہے اور صحت کا مقام یا جس وقت جن اسباب کے بنا پر صحیح مسلم کو یہ مقام حاصل ہے ظاہر ہے کہ وہ اسباب اور وہ صفات اگر ان تم کے اندر موجود ہے تو وہ کتب بھی یہی مقام رکھتی ہے یہی ان کا مقام ہے یہ تو خیر تبدیلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح بخاری ہے یہ کتاب صحیح بخاری جو ہمارے سامنے ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع ہے محدثین کے ہاں محدثین کی اصطلاح میں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آٹھ قسم کی وہ کی حدیثیں موجود ہو اسلاف ضمانیہ کی حدیثیں جس کتاب کے اندر موجود ہو اس کو جامع کہتے ہیں سیر آداب و و عقائد فتن احکام و اشراتوں مناتے یہ آج قسم کی حدیث ہے جس کتاب کے اندر موجود ہو اس کو جانے کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ کتاب بھی یہ جانے ہے چنانچہ اس کا نام بھی یہی ہے کہ المس نظر جانو المختصرو من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سننے و وہ یہ وہ کتاب جو ہے یہ جانے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا یہ ابتدا کی وحی سے سب سے پہلا بات سعید بخاری کے اندر قائم کیے کے باب ہم کہہ سکانہ بد الوخ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب قائم کیا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ اوپر وہی کی ابتدا کیسی ہوئی وہی کی ابتدائی کیفیت کیا تھی یہ صحیح بخاری کی ابتدا ہوئی یعنی وہی سے اور سب سے پہلی روایت نقل کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کی یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان نمل اعمالوں بن نیا و ان نما ان وسیع روایت المر اماں نواں فون کا نتیج رسب اخیر تک یہ حدیث یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عی بخاری کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی جس کو حدیث ان نمل کہتا ہے اس کے بعد پھر امام بخاری نے کتاب المان پر کتاب العلم پھر کتاب الرضو کتاب السلاب اخیر تک وہ یہ کتاب ذکر کی اور اخیر میں کتاب کے اخیر میں کتاب ال توفیق قائم کی یہ جو سب سے اخیر میں کتاب ال قائم کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے اندر کتاب ال توفیق کے اندر در حقیقت صفات کے مسائل ذکر کئے عقیدہ کے مسائل اور اللہ تبارک و تعالی کے صفات کے مسائل جن کے متعلق اس زمانے میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ان مسائل کے اندر لوگوں کے اندر بڑا اختلاف دیتا اور بحث مباحثہ بھی ان مسائل کے متعلق اس زمانے میں ہوا تھا تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم کی کتاب التوحید توحیف اور پھر کتاب التوحید اور پوری کتاب ختم کی اس باب کے پر جو ہمارے سامنے ہے کہ باب اول نواضی نلقستیا حجر قلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد حافظ سیراج الدین بلقینی سے نقل کیا ہے امام بلقینی سے حافظ ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حافظ سیراج الدین بلقینی نے فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کے اندر کسب میں بھی بہت عجیب مناسبت ہے کہ وہی پھر کتاب الایمان پھر کتاب العلم پھر کتاب العضو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ کتب کا سلسلہ ہے اس میں بھی بہت عجیب مناسبت ہے اور پھر ان کتب کے اندر درمیان میں کہتے ہیں کہ جو ابواب آئن کیے تو ان ابواب کے اندر بھی کہتے ہیں کہ وہ کے آپس میں ایک عجیب تناسب اور مناسبت ہے باقی وہ کی مناسبات تو اپنے مقام پر لیکن اس اخیر بات کے متعلق حافظ برتن کا قول حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا اختتام جو ہے کہتے ہیں کہ وہ, وہ کی کیا کتاب کی ابتدا کی کہتے ہیں کہ وہ کی انعمال ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر عمل ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اور پھر عمل جب انسان کرتا ہے تو اس عمل کے اندر مدار قبولیت کے لیے مدار جو وہ خصوص نیت پر ہوا کرتا ہے کہ خسن نیت اگر ہو تو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقمول ہوتا ہے اور خسن نیت اگر نہ ہو تو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھائی مقبول نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں کہ ان نمن اعمال کی حدیث سے کہتے ہیں کہ ابتدا ہے اعمال کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور اعمال کی انتہا جو ہے کہتے کہ وہ وزن پر ہوتی ابتدا اعمال کی ابتدا جو ہے کہتے کہ وہ ہوتی ہے کس چیز سے وہی نیت سے اور انتہا اعمال کی کہتے کہ وہ ہوگی وزن پر جب احمد کو وزن کیا جائے گا تو وزن کیے جانے کے بعد پھر اس کا سلسلہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا سامان فقولت موازی نو فہوفی رہی شتیر راضیاں امام من خفت موازی میں ہوں لیا وہاں پر کہتے ہیں کہ انتہا وہ کی اس پر ہوگی تو امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب کی ابتدا جو ہے کہتے ہیں کہ ان عمل اعمال سے اور کتاب کی انتہا کہتے ہیں کہ وزن اعمال کے مسئلے پر کتاب کی کہتے ہیں کہ کیا کی ہوئی انتہا تو یہ ایک طرح جو ہے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بہترین مناسبت جو ہے کتاب کی ابتدا اور کتاب کی انتہا میں کہتے ہیں کہ یہ ایک طرقی ہو بہترین مناسبت جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی کا نمبر دو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اخیر میں جو حدیث ذکر کی امام بخاری نے حضرت ابرکھی کہ کل والی حدیث سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ وہ کلمات ہے کہ جو خط مجلس کی حدیث میں کہتے ہیں کہ منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من قدم مجلسا و قصورفی ہے لغت کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس کے اندر کہتے ہیں کہ فضول گوئی یا اس قسم کی باتیں ہو اور پھر مجلس کے اختتام پر وہ سبحان اک اللہ کا اشحد اللہ اللہ اللہ کا واطب یہ کلمات جب وہ پڑھتا ہے تو اس مجلس کے اندر جتنی سخت اور لغت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سب کو معاف کروا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہی کتاب کے اخیر میں وہی حدیث ذکر کی جو کہتے ہیں کہ حمد اور تصویر یعنی تنظیم پر کہتے ہیں کہ تنظیم کے اوپر کہتے ہیں کہ مشتمل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے در حقیقت کہتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا کہ یہ پوری کتاب منزلے کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے اور اس کتاب کے اندر مجلس کے اندر اگر کچھ قصور اور کچھ گوا کہتے ہیں کہ کمی کوتاہی ہوئی تو آخر میں یہ حدیث ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے اس کو معاف فرما دے گے علامہ سندھی رحمت اللہ نے یہاں وہ لکھا ہے اسی بات کے اس حدیث کے تحت اخیر میں وہ کہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ نے یہ جو حدیث ذکر کی کہ سبحان اللہ الحمد ہی سبحان اللہ العظیم کی حدیث اس میں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حقیقت تک اس حدیث پر عمل کیا کہ من کا نہ لا الہ الا کلام ہی جنہ اس حدیث کے اوپر کہتے کہ در حقیقت امام بخاری نے عمل کیا وہ اس طریقے سے کہ دیکھو یہ حدیث جن الفاظ پر مشتمل ہے سبحان اللہ ایک, یہ تنظیز کہتے ہیں اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے پاک ہے ان تمام نقائص سے اور ان تمام وا کے کہتے ہیں کہ کمی اور کوتاوں سے کہ جن کا تصور ہو سکتا ہے یہی لا الہ الا اللہ کا کہتے ہیں کہ مفہوم بھی یہی ہے اور پھر سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم حمد کے الفاظ بھی ہے جو گ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اور ہمہ اقسام کی تعریفات اللہ کے لیے گوئے کے ثابت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ ظاہر ہے کہ فراح الوحیت کو تسلیم کرنے کا کہ ہم اللہ کو الہ تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کے لیے صفات حسنا ہم گو کے یا اس کے لیے صنا پڑتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ یہ حدیث روزی کر کی یہ در حقیقت کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ عمل کیا اور اشارت یہ اس بات کی طرف کہ بھئی اس حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ کے الفاظ وہ الفاظ ہی مراد نہیں بلکہ اس کا مفہوم مراد ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت اخیر میں ایسے الفاظ ادا کیے کہ جو اللہ کی علومیت پر وحدانیت پر وہ الفاظ دلالت کرتے تھے تو اللہ اس کی بخیرت فرما دے خدا دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آخری الفاظ آپ کے کیا تھے اللہ عمر اعلی کے الفاظ تھے تو آپ کے وہ الفاظ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی توحید پر وہ دلالت کر رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ مفہوم مراد الفاظ مراد نہیں بلکہ یہ مفہوم مراد ہے تو علامہ صدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اخیر میں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا سب سے وہ کہ بہتر اور اچھی بات وہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہیں ان سے فیض الباری میں اس حدیث کے اوپر بہت اس آخری حدیث کے اوپر بہت مختصر کلام مقبول ہیں ان سے لیکن وہ مختصر ہونے کے باوجود وہ بہت قیمتی کلام ہے ایک بات تو انہوں نے یہ ذکر کی کہ امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی مبد المبادی سے اپنی کتاب کی ابتداء کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کس سے بھائی مبد ال... علم سے کیا مطلب ہے اس کا نیچے اس کے حاشیے میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مطلب بیان کیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور مطلب ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ کا فرماتے ہیں کہ کتاب کی ابتدا فرم... ابتدا کی مبعلم بازی سے دیکھو بھائی احکام کی ابتدا کہاں, کہاں سے ہوتی ہے وہی سے احکام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے وہی سے اور امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کی کس چیز سے وہی سے پھر اس کے بعد انسان جب بالغ ہوتا ہے مکلم بنتا ہے تو اب مکلم بڑھنے کے بعد اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے عمل سے آمد. اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے کس چیز سے بھائی عمل امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث ذکر کی اعمال ہی کے متعلق کے ان عمل اعمالوں بن لیا تو کتاب کی ابتدا کی کہتے ہیں کہ مبن علم سے احکام کے اعتبار سے مبن علم وہی۔ اور انسان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مبد المبازی اس کے اعتبار سے کیا بھائی اور اختتام جو کیا اپنی کتاب کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ کتاب, کتاب اختتام جو کیا وہ کہتے ہیں کہ واقع ایسے حدیث پر کیا یا ایسے الفاظ پر کلام کا اختتاب کیا کہ بھائی ان انسانوں کا کہ اعمال کا اور ان انسانوں کے مکلف ہونے کا جو سلسلہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے اس کی انتہا اس پر ہوگی کہ یہ انسان داخل ہوں گے جنت میں کہاں داخل ہوں گے بھائی مسلمان جو ہے وہ داخل ہوں گے کہاں جنت میں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ کی رضا کے اعمال کیے جنت میں اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو کفار ہو یا جن کے اعمال برے زیادہ ہوں وہ جہان میں جائیں گے لیکن ماں پر پھر نکل کر جنت میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن قریب میں ذکر کیا کہ جنت جب جب یہ سب لوگ پہنچیں گے تو وہاں سے وہ آخر دعوی ہوتی ہے ہاں وہاں آخری وہ کہتے ہیں کہ دعوی اور آخری بات کی ان کی ہوگی وہ یہی تصویر کہ اللہ کی تصویر اور اللہ کا وہ کہ حمت بیان کریں تو کتاب کی انتہا بھی کہتے ہیں کہ ان الفاظ پر کی جو وہ تمام خاتموں کے لیے گویا کیا ہے خاتمہ ہے اس انسان کا ایک خاتمہ تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے ایک خاتمہ یہ ہے پھر عالم دنیا کا اختتام کس پر ہوتا ہے پھر اس قبر پہ رکھا جاتا ہے عالم برزخ میں پھر اس عالم برزخ کا اختتام ہوگا اس کی انتہا ہوگی جب سور بکا جائے گا یہ دوسرا اختتام پھر اس کے بعد حساب کتاب کا ایک عالم ہوگا اور اس کی انتہا پھر اس فیصلے پر ہوگی جب اعمال تو لے جائیں گے اماں منصق مو الغیات الفاظ ان کی یہ ہے کہ غایت ال... یعنی انتہا کے انتہا پر کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کی یہ ویسے محفوظ باقی یہ بات جو ہے بھائی کہ باب بول اللہ عمال بنی آدم و اس طرح کے مطلب کے مقصد کے متعلق دو قول ہیں ایک قول تو وہ ہے جو علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ سے مقبول ہے علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ سے یہ منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کتاب التوحید کے اندر جو ابواب ابتدا سے جو افواج اس کتاب کے اندر چلے آ رہے ہیں وہ ابواب جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مسائل کے متعلق ہے خصوصاً پھر ان ابواب میں امام بخاری نے امام احمد ابن حمبل کہہ رہے یا حنابیلا کہ حنابلہ پر رد کیا ہے صفات کے مسئلے میں صفات کے مسئلے میں ان ابواب کے اندر امام بخاری نے امام احمد ابن حمبل پر صفات کے مسئلے میں رد کیا حنابلہ کا ہاں علما کے ساتھ یا فقہات اور متقلمین کے ساتھ تو اختلاف تھا صفات کے کئی مسائل میں تھا لیکن ایک مسئلہ جس میں ان کا وہ اختلاف تھا وہ قرآن کریم کے متعلق کلام اللہ کے متعلق یہ مسئلہ تھا کہ بھئی کلام اللہ یہ قدیم ہے کلام اللہ بانائی کلام نفسی کے یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے نمبر, ایک. نمبر دو پھر ہم جو تکلق کر کے پڑھتے ہیں مثلا میں پڑھتا ہوں کہ سبحان اللہ تیار کردہ علمی کیسے گھر کیسٹ اور سب ملنے کا پتہ نو فمال ہے دلیمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بل مقابل مدنی مسجد پڈل ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین